الحمد للہ الحمد للہ سلیم سلیمائی اما بعد فرطال اللہ تعالیٰ و في القرآن الكريم والقرآن العزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بمحمن الوحیم والعصر ان الانسان لفی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَبَاثُوا بِالْحَقِّ وَتَبَاثُوا بِالسَّبْتِ وقال تعالیٰ فی موزئی آخر إِنَّ اللَّهَ يَمُورُ بِالْعَدْنِ وَالْإِحْسَانِ وَإِذَاءِ تِلْقُنْبَةِ وَيَنْهَا مِالْفَحْشَارِ وَالْمُنْكَرِ یا صدق لال صدی محترم حضرات معزز ثامع کرام ابھی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے جس کا نام سوریاست ہے جو کہ بیچ میں وادے کی صورت ہے دیکھنے کے اعتبار سے اس صورت میں صرف تین آیتیں ہیں بہت چھوٹی سی صورت ہے بہت معمولی سی صورت ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ترجمے کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے اس چھوٹی سی صورت میں صرف تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا نے مکمل کامیابی کا راز کر دیا اس چھوٹی سی صورت میں رب کائنات نے یہ بیان فرما دیا کہ کامیابی کی چار صفات ہیں جس آدمی کے اندر یہ چاروں صفات پائی جائیں گی وہ شخص کامیابوں کامنا ہو جائے گا دنیا میں بھی اس کی کامیابی اس کے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی وہ شخص فلاح و بہبود کی منزل تک پہنچ جائے گا اور جنت اس کا مقدر بن جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ سورت ایسی ہے جیسے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا یعنی کہ چھوٹی سی صورت مفاہیم بہت زیادہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ول قسم ہے زبان کی عصر کے معنی آتے ہیں زبان اور اس کے دوسرے معنی آتے ہیں آسارا یا زریبو اس کے معنی آتے ہیں نچوڑنا جس طرح گنے سے رس نکال لیتے ہیں دوبارہ اس رس کو گنے میں داخل نہیں کر سکتے جس طرح نیمبو سے ہم رس نکال لیتے ہیں دوبارہ وہ رس اس نیمبو میں داخل نہیں کر سکتے ٹھیک اسی طریقے سے وقت جو گزر جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آتا اسی مناسبت کی بنیاد پر عصر کے معنی نچوڑنے کے بھی آتے ہیں اور عصر کے معنی گزرنے کے بھی آتے ہیں اور زمانے کے بھی آتے ہیں زمانے کی یہ خاصیت ہے زمانے کی یہ صفت ہے زمانے کا یہ مادہ اور خادثہ ہے کہ آیا اور گزر گیا واپس آنے کی کبھی امید نہیں ہے بچپنا ہے دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا جوانی ہے دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتی بڑھاپا ہے دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا اللہ باغ نے زمانے کو اس وجہ سے گواہ بنایا ہے زمانے کو اس وجہ سے شاہد بنایا ہے کہ زمانہ تو دیکھتا رہے نہ ہی ماضی کے زمانے میں گزرے ہوئے زمانے میں پاسٹ میں اور نہ ہی پریزنٹ میں حال کے زمانے میں اور نہ ہی فیوچر کے زمانے میں مستقبل کے زمانے میں کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہاں وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر چار سفار جو اس صورت کی آخری عارت قائط میں بیان کی گئی ہے وہ چار صفات اگر اس کے اندر موجود ہو تو وہ شخص کامیاب و کامرہ ہو جائے گا زمانے کو رب کائنات نے گواہ بنایا ہے کہ زمانہ تو دیکھ ان الانسان لفی انسان کہ بے شک تمام انسانیت تمام لوگ گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں چاہے وہ کہیں کا بھی انسان ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو چاہے وہ کسی بھی ممالک کا ہو چاہے وہ ایشیا کا ہو افریقہ کا ہو آسٹریلیا کا ہو یا یورپ ممالک کا ہو تمام کے تمام انسان کھاگے میں ہیں صوب الحق وا صبر کامیاب کون ہیں اللہ پاک نے اس سورت کی آخری آیت میں بیان کروایا وہ شخص کامیاب ہیں جو ایمان لے کر آئے جو ایمان میں داخل ہو گئے پہلی صفت کیا ہے اللہ لذین آ من وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان میں داخل ہو گئے جو اسلام لے کر آئے اس کے بعد ایمان کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم اخرت پر ایمان لے کر آئے جنت کے قائم ہونے پر ایمان لے کر آئے اور جہنم کے قائم ہونے پر ایمان لے کر آئے اللہ تبارک تعالیٰ کا دل و جان سے اقرار کرے اللہ کی جو صفات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے قرآن کریم کی دوسری صورت ہے سورتلاس میں جو اللہ تعالی و تعالی کی ایک شان اور ایک صفات بیان فرمائی ہے کُل اللہ وحل اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کی ذات تنہے تنہا ہے اکیلا ہے اللہ و اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تمام مخلوقات کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ تمام ضروریات سے پاک صاف ہے منزہ ہے مبرہ ہے اسے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے یولت اللہ سے کوئی اولاد جنی نہیں گئی ہے اللہ نے کوئی اولاد نہیں جنی ہے یعنی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے والم یولت اور اللہ کسی سے جنا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی خدا بند خدو کسی کی اولاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمسایہ ہمسر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت روح زمین میں تمام کے تمام لوگ چرند پرند البتہ الغند کائنات اللہ تبارک تعالی, تعالیٰ کی محتاج ہے یہ ہے اللہ تبار و تعالیٰ کی شان اللہ تبار و تعالیٰ کی سکھار اللہ تبار کی افطانیت وحدیت اس کا بھی اقرار کریں اور اس کو دل و جان سے مانیں اور یہ اس چیز کا بھی ہمیں اقرار ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ تبار و تعالیٰ کی ہے لوگ آج کل بازاروں میں جا کر قبرستان میں جا کر قبروں میں جا کر باباؤں کے پاس جا کر اپنی اولادیں مانگتے ہیں اپنی حادات کی روانی کرتے ہیں اور اپنی حاجات کی مشکل پشا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا جو انتقال ہو چکا ہے اور یہ پجاری ہماری ضروریات کی تکمیل کر دیں گے ہماری ضروریات کو پورا کر دیں گے ہمیں اولاد دے دیں گے ہمیں روپیہ پیسہ دے دیں گے ہمیں بہن دے دیں گے اور ہمیں بملہ اور کوٹی دے دیں گے ہرگز نہیں دے سکتے یہ لوگ تو خود محتاج ہیں یہ لوگ تو خود پریشان حال ہیں یہ لوگ کا انتقال ہو چکا ہے وہ الگ بات رہی ہے اللہ کے بزرگ بندے تھے لیکن اب کے اختیار میں کچھ نہیں ہے مانگنا ہے تو خدا منظر کو ذات سے مانگو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو یہ ہے قوم کی حالت آج کل کی اور اس کے بعد اللہ پر یقین ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ پر بھی مکمل یقین ہونا چاہیے اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے یہ اللہ تبار تعالیٰ کے نیک بندے تھے رسول اللہ تھے اللہ کے پیغام پر تھے اللہ کے میسنجر تھے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے تھے اور یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب کے قرآن کریم کے متعلق آیا حدلی ناس وبئی ناتی مینل بدا بلطان قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں مب نادمن الہدا الفرقان اور یہ قرآن کریم فرقان ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے قرآن کریم ہی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ سرات مستقیم ہے اور یہ غلط راستہ ہے اور یہ سرات غیر مستقیم ہے اس پر چلو گے تو جنت جنتاری مقدر بن جائے گی اور اس پر چلو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا یہ ہمیں تعلیمات قرآن کریم سے ہی بھی بات چل رہی تھی سوریاستر کی تفسیر کی اللہ آمنو کہ کامیاب کون ہے پہلی صفت بتلائی وہ شخص کامیاب ہے کہ جس کے اندر ایمان کی صفت داخل ہو جو ایمان والا ہو الصالحات اور دوسری صفت بتائی کہ وہ شخص نیک امال کرنے والا ہو اعمال صالحہ کا ارتقاب کرنے والا ہو نیک اعمال کا صدور اس سے صادر ہو نیک اعمال اس سے صادر ہو نکلتے ہوں اب پھر نیک امال کی دو چیزیں ہیں بنیادی چیز بنیادی امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا شروع میں میں نے ایک اور آیت تلاوت کی تھی ان اللہ یا امرادی وربا اس آیت میں تین امر بالمعروف کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے امر بل معروف کے تحت وینا فحشہ اول منکر اول اور اس آیت کے ٹکڑے میں تین نہیں انل المنکر کا ذکر فرمایا ہے دیکھیے اللہ پاک کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا انصاف کرنے کا ایک آدمی ہے باپ ہے اس کی کئی اولادیں ہیں تو آج کل کا ہمارا معاشرہ تو یہ ہے کہ جو اولاد ہماری سما بردار ہے ہماری باتوں کو مانتی ہے ہمیں چاہتی ہے ہمیں خوش رکھتی ہے تو اس کے تو ذمن میں اس کے ذمے میں اس کے قبضے میں تمام کی تمام ملکیت دے دی جاتی ہے اسے بنگلہ دے دیا جاتا ہے گاڑیاں دے دی جاتی ہے کار دے دیا جاتا ہے اور زمین جائیداد روپیہ پیسہ دے دیا جاتا ہے اور جو اولاد نافرمان فرمان ہے ہماری باتوں کو نہیں مانتی ہمیں ناخوش رکھتی ہے ہمیں ستاتی ہے تو ہم اس اولاد کو ہم کچھ بھی نہیں دیتے حالانکہ اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن کریم میں پوری اولاد کے لیے برابر کے حقوق رکھے ہیں انصاف کرنے کا حکم فرمایا ہے عدل کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ الگ بات ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس نافرمانی کی بنیاد پر اللہ تبارک مطالعہ اس کو عذاب دیں گے سزا دیں گے دنیا اس کے حالات ہو جائے گی اور آخرت کے لیے اس کو سزا ملے گی اور عذاب ملے گا لیکن باپ کو چاہیے کہ باپ سب بیٹوں کے درمیان عدل کرے انصاف کرے برابر برابر تمام جائیداد مال و زر سونا چاندی روپیہ پیسہ بنگلہ اور گاڑیاں بالکل برابر سرابر تقسیم کرے اور ہمارے معاشرے میں ایک اور کمی اور ایک کوتا ایک اور ہے کہ ہم لڑکیوں کو حصہ نہیں لے حالانکہ پرانے کریم میں نصف حصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑکی کے لیے متعین فرمایا ہے کہ لڑکے کو جتنا ملتا ہے اس کا نصف حصہ رب کائنات نے لڑکی کے لیے بھی مختص کیا ہے بیان فرمایا ہے لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ لڑکیوں کا حصہ نہیں دیتا لڑکیوں کو زمین و جائیداد میں معلذت میں کچھ حصہ نہیں ہوتا اور بیچاری لڑکیاں بھی اس وجہ سے نہیں بولتی ہیں اس وجہ سے منہ نہیں کھولتی ہیں کہ اگر میں اپنے بھائی کو بول دوں کہ مجھے بھی حصہ چاہیے تو بھائی برتنا چھوڑ دے گا بھائی بول چال چھوڑ دے گا بھائی ناخوش ہو جائے گا صرف اسی بنیاد پر بیچاری بول نہیں سکتی اپنا حق نہیں مان سکتی اور بھائی بھی ایسا ہوتا ہے ایسا ٹھیک ہوتا ہے کہ بھائی کو بے نہیں آتی کہ اپنی بہن کے جو حقوق ہیں اللہ تبال و تعالیٰ نے مرتب فرمائے ہیں اس کو دے دیا جائے اس کے ذمے سے اس کو ہٹا دیا جائے اس کا شعور ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی برائی ہے اور کمی ہی ہے ہمارے اندر اور اسی طریقے سے کوئی جج ہو کوئی سی ایم ہو کوئی پی ایم ہو الغرد انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ہو عدل کا تقاضا سب سے آگے رکھے عدل کو سب سے سامنے لائے عدل پر مکمل طور پر انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے اگر کسی کا کسی کے ساتھ معاملہ ہے لین دین ہے تو بالکل برابر شرابر انصاف کے ساتھ عدل کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے عدل کو جو بیان فرمایا ہے امر بالمعروف کے تحت ذکر فرمایا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم آپس میں معاملات کریں معاملات کے انتخاب کریں اور دوسری صفت فرمائی بیان امر بل احسان کے معنی آتے ہیں حسن سلوک کرنا اچھا برتاؤ کرنا ہم اگر اولاد ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں والدین ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں رب کائنات نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں احساس فرمایا احسانہ کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اچھا سلوک کرو اگر والدین برے ہو جائیں ضعیف ہو جائیں تو ان کی خدمت کرو انہیں خوش رکھو ان کی فتمہ کرو انہیں اف نہ کہو انہیں جھڑکو نہ انہیں پریشان نہ کرو ان کی خوشی میں اپنی خوشی ظاہر کرو یہ ہے احسان کا مطلب یہ ہے حسن سلوک کا مطلب اور اگر ہمارے کوئی پڑوسی ہے ہمارا بھائی ہے تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں اچھا برتاؤ کریں اپنے نبی والا عمل پیش کریں اپنے نبی کے جو اخلاق تھے وہ اخلاق پیش کریں اور یہ بتائیں کہ ہمارا دین اسلام یہ دین اسلام ہے اس کے اندر اخلاق کے یہ مراتب ہیں اخلاق اس چیز کا نام ہے غیر ہم سے سبق لیں غیر ہم سے سبق سیکھیں کہ ہمارے اسلام میں اتنے عمدہ اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چلے گئے اور ہم یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کر سکیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے یہ تمام کی تمام چیزیں احسان کے ماتحت میں داخل ہیں مربل و احسانی ہو عیسائی ذلقربا اور قریبی رشتہ داروں کو دیں انہیں صدقہ دیں انہیں امداد دیں انہیں ہتھیار دیں انہیں صحائف دیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی امیر ہے ایک بھائی غریب ہے امیر اپنی زکوٰۃ کے پیسے امیر اپنے صدقے کے پیسے کسی تنظیم کو کسی ارگنائزیشن کو یا کسی مدرسے کو دے دیتا ہے لیکن اپنا جو بھائی غریب ہوتا ہے اس کا خیال بالکل نہیں رکھتا اعلیٰ کے قرآن کریم میں اول درجے پر یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار مستحق ہے زکات کا صدقہ کا خیرات کا امداد کا ہدیے کا تو سب سے پہلے اس کا خیال رکھیے بعد میں نمبر آتا ہے کسی ارگنائزیشن کا کسی تنظیم کا سب سے پہلے اپنے رشتے میں خیال رکھیے لیکن جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا غریب بھائی میرے پاس چل کر کیوں نہیں آیا اس کے اندر انانیت ہوتی ہے اس کے اندر چودراہٹ ہوتی ہے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے غرور ہوتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ میرا غریب بھائی میرے پاس چل کر کیوں نہیں آیا بیچارا غریب بھی اس بنیاد پر نہیں جاتا ہے کہ شاید امیر بھائی میرا خیال رکھے گا یا نہیں آج کے لیے معاشرے میں ہو رہا ہے حالانکہ اول حق یہ ہے کہ اپنے جو قریب رشتے دار ہیں اس آیت کے تحت اس لفظ کے تحت وہی اتائی دل اسی چیز کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ جو اپنے قریبی رشتے دار ہیں پہلے اس کا خیال کیا جائے ہر چیز میں جو اپنے پڑوسی ہیں پہلے اس کے حقوق کی پاسداری کی جائے اس کے حقوق کو ادا کیا جائے اور جو اگلی آیت ہے اس میں جو تین نہیں انیل منکر ہے وین تھا انل فخشہ اول منکر رب کائنات نے منع فرمایا نہیں امن منکر کے تحت فحدا سے فحشا فحج اس کی جمع خواہش آتی ہے اس کے معنی آتے ہیں برائیاں گناہ والمنکر منکر کے معنی وہ چیزیں کہ جس کی رب کائنات نے نکیل فرمائی ہو جس کے ارتکاب سے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہو اس میں وہ تمام ان دونوں لفظوں میں وہ تمام برائیاں شامل ہیں جو پورے معاشرے میں ہوئی سمجھی ہی جاتی ہیں زینا چوری ڈکیتی شراب نوشی فواہشات چگلی اور جھوٹ بولی قز یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں رب کائنات نے بھی اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ نہیں اب المنکر کا بھی انتخاب کیا جائے اور آخری لفظ ہے بغ بغ کے معنی آتے ہیں ظلم و ستم اور ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم و ستم سے بھی باز ہیں آج کل دیکھا یہ جاتا ہے اولاد اپنے والدین پر ظلم و زیادتی کرتی ہے والدین اپنی اولاد پر ظلم و زیادتی کرتا ہے حاکم اپنے نوکروں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے جتنا کام اس سے لینا چاہیے اس سے ڈبل لیتا ہے یا اس کی جو رقم ہے اس کی جو تنخواہ ہے اس کی جو سیلری ہے اس کو وقت پر نہیں دیتا یا پریشان کر کے دیتا ہے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں سننے میں ملتی ہے اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں یہ تمام کی تمام چیزیں ظلم و زیادتی میں شامل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرمائے یہ ہے نہیں منکر کے تحت تین برائیاں بات چل رہی تھی عصر کی تفسیر کی عامل الصالحات کی یہ تفسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن بالمعروف کرنے کا حکم فرمایا اور نہیں انل منکر سے رکنے کا حکم فرمایا اور یہ تو دوسری صفت تھی اور کامیاب انسان کی تیسری صفت یہ ہے تواسو بل حق کہ حق بات کی تلقین کرے حق بات بولے حق پیغام دوسروں تک پہنچائے حق پر عمل کرے سچا راستہ دوسروں کو بتائے اور یہ بتائے کہ سچا راستہ حق راستہ حق گو یہ چیز ہے اور بری گو یہ چیز ہے تمام کی تمام چیزیں لوگوں کو بتلائے اور اس پر خود بھی عمل کرے تو صبر اور چوتھی صفر یہ ہے نیک انسان کی کامیاب انسان کی کہ صبر کرے اور صبر کی دوسروں کو بھی تلقین کرے کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اگر کوئی مصیبت آ جائے اگر کوئی پریشانی آ جائے تو انسان صبر سے کام لے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اگر کوئی خوشی لائف ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر کوئی غم اور کوئی پریشانی لائف ہو جائے تو صبر کا دامن نہ چھوڑے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے رب کائنات نے اس مختصر سی صورت میں کامیاب انسان کی چار صفات بیان کروا دی کہ کامیاب انسان کی پہلی صفت ہے کہ وہ شخص ایمان والا ہو دوسری صفت ہے کہ نیک اعمال کے انتخاب کرنے والا ہو تیسری صفت ہے حق بات کی تلقین کرنے والا ہو چوتھی صفت ہے کہ وہ صبر پر قائم ہو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے اللہ تبال و تعالی ان چاروں صفات کو ہمارے اندر آج کے معاشرے کے اندر آج کے مسلمانوں کے اندر آج کے مسلم قوم کے اندر آج کے امت مسلمہ کے اندر بھرپور طریقے سے مکمل طریقے سے داخل کر دے اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چاروں صفات ہمارے اندر آ جائیں اگر یہ چاروں صفات ہمارے اندر آ گئیں تو انسان دین اور دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے کامیاب و کامرانی اس کے قدم چومے گی دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تبار و تعالیٰ انہیں چند باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ملک کی تو عطا پتہ فرمائے تو آپ اللہ الحمد للہ عالمی